سورت ماحول مچی ہے اور ساتھ آئے ہیں اور, اور ترتیب کے نزول کے اندر ہے اور ترتیب میں ایک سو سات اس سورج کے اندر معاشرتی اور دینی تباہیوں پر تن ہے اور لگی یو جی نے دیکھا اس شخص کو جو ترتیب کرتے ہیں قیامت کی انہوں جزا کی سزائے کر لگی ہے تو کالی یتیم یہ جی ہے جو تب کے ہے یتیم کو وَلَا يَحُجَّ عَلَى نہیں کھلاتا ناداروں کو کھانا کھلانے کیباہ ہو جائے ایسے بےکار نمازی اللہ صلاح جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں نمازوں سے بے خبر کے تین مطلب ایک تو یوں کہ نماز پڑھتے نہیں یہ تو بہت ناکارا قسم کا ساحل ہے دوسر سے پڑھتا تو خوشو خوشو ہے خوشوخصو نہیں لیے اور تیسرے کی نماز بھی پڑھتے ہیں ظاہری خوشوخصو خوشو بھی ہے لیکن مقصد نماز سے بے پہ ہے ہاتھ باندھتے ہیں دائیں بائیں پہ تو اشارہ آئے گا کہ آپ ہمیشہ دائیں کو بائیں پہ ترجیح دیں گے تو آپ نے کبھی بٹن پٹی الٹی کیوں چلوائی ہے اس کو کب پیڑا کریں گے جب بن کر ڈنڈے چھوٹے سب کی سب چیزوں آپ رکو سجود کرتے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور متصر ہو بہبود نہیں سب درگاہوں پہ کیسے جھٹ جائیں تو شاہی کے تین مسئلے سات ہیں ایک تو تارے کو سلاف دوسرا تارے کوئی اور تیسرا تارے کوئی ال وہی لوگ ہم یو رو جو کرتے ہیں وہ ہم نہ روکتے چھوٹی سی قلم ہے نہیں سوئی ہے نہیں وہ oh, بابا نہیں نہیں کیا ہے ہاں بالکل جی ہر چیز سے بھائی کرو کیا مطلب ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی روکتے آج تو آپ نے سوئی نہیں دی کل کی اچھی نہیں لوگ ایک دو جنا گزر جائیں گے تو پر روڈی بھی نہیں دو گے پھر کوئی پوچھے ہے آپ کا مسلمان اب تو پورے جہاز کے دائی ہیں اور دائی کا دستان ہوتا ہے حضرت کا خواجہ خواجہ گاہ نظام الم و نظام الدین ادیا کی خدمت میں بوجھ کی لے آئے صبح کہتے ہیں اضرک گھنٹ سے ہزار مبارک کی سب کوئی بات نہیں کوئی بات بیٹے کینسی لے جاؤ سوئ لے آؤ سو گیا تو بڑا لے گیا واپس کیا اور اس کے تو آدھے پیسوں کے ایک درجن سویا مل گئی لیں گی حضرت بڑے خوشی ہے بڑی دی دوست ہم نے پوچھا حضرت کی مہنگی کی کارآمد کی واپس کر دی اور سوئی سستی ہے چھوٹی چیزیں خوشی سے لے لی پر میں کینکی کا کام کاٹنا ہے سوئی کا کام جوڑنا ہے ہمارا مشن ہے تحریر جوڑنے کی ہم نے بھی اس سال لب لے جہم کرمایون نے اب البرہ شاید کی میرے قدیم سر اور کی لیکن میں نے کہا اس کو ذرا سخ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ